گھر کی دیواروں اصل میں خالی دیواروں پر پردہ لگانا بے ضرورت پردہ تو لگتا ہے نا کسی آڑ کے لیے کہ جیسے کھڑکیاں ہیں تاکہ باہر کی چیز اندر نظر اندر کی چیز باہر نظر نہیں آئے خالی ایسے ہی دیوار کو خوبصورت بنانے کے لیے دیواروں پر پردہ لگانا چونکہ یہ اصراف ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں بے ضرورت